دھر کی ہے کلیاں کلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس شہر کی ہے کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس شہر کی ہے اور چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے چبھتی گجر گجر کیسے کہتے ہیں ایک تو ہماری میمنی میں کہتے ہیں گھڑیال کا بڑا گھڑیال نہیں ہوتا چھپتا تم دم بجتا ہے جو اب تو بڑا الیکٹرانک دور آ گیا بغیر آواز کے ہلکا سا کر دیتے ہیں پتا چلتا تین بج کے چار بج کے بڑا فاسٹ دور آ گیا نا پہلے تو گھڑیاں ہوتی تھیں بڑی بڑی بڑی اور ہمیں یاد ہے جب چھوٹے دن چاوی بڑھتے تھے اس کے اندر دروازے پہ چڑھ کے اوپر چاوی بڑھتے تھے ایک دن میں ایک مرتبہ تب وہ چوبیس گھنٹے چلتی تھی مجیب دور سے سبحان اللہ صبح بھی یہی باتیں ہو رہی تھیں بچپنوں کی تو میں کہہ رہا تھا گجر کہتے ہیں اس گھڑیال کو جب بچتی ہے تو جب آلہ حضرت کو یہ مجھدا کش نے دیا ہوگا کہ چلو مدین چلتے ہیں اس گھڑی نے اشارہ کیا ہوگا کہ اتنے بجے چلنا ہے اور اتنے بجے گھڑی نے بجایا ہو ہوگا گھنٹے تو آلہ فرماتے ہیں کہ چھبتی ہوئی کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس شہر کی ہے اور چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے چبھتی ہوئی جگر میں گجر کی ہے ڈالے گری گھڑی گئے تو بالیں بھری بھری کشت عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے کشت کہتے ہیں کھیتی کو کھیتی کھیتی کھیتی باڑی بولو سمجھ میں آئے تھے آپ بولو گے تو مجھے محسوس ہوگا کہ آپ نے سمجھا کھیتی کھیتی کہتے کشتی امل ارمان کی جمع کر ارمانوں کی کھیتی پری خوبصورت آج ارمان کی کھیتی खेती ہے ارمانوں کی کھیتی بڑی خوبصورت ہو گئی ہے ہری بھری ہو گئی ہے اس میں ڈالیاں آ گئی ڈالیوں پر پھل آ گئے ہیں کلیاں آ ہیں پھول آ ہیں آج بڑے اس کے اندر بہار آ چکی ہے اور یہ بہار کیسے آئی اس پر بارش گری وہ بارش کہاں کی تھی وہ مدینے کی بارش تھی فرما تیار عادت ڈالے ہری ہری گئے تو بالے بھری بھری کشتے عمل پری ہے یہ بارش کی دھر ہے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے زرا زرات جا اعلی حضرت اللہ تعالیٰ اپنے پیر خاندان پیر کے گھر مارجہ شریف ان کے شہر میں داخل ہوتے تو اس سے پہلے اپنے پیروں سے جوتیاں اتارتا تھا یعنی کہ حضور اعلی حضرت اپنے پیر کے شہر میں جوتیاں نہیں پہنتے تھے تو پیر کے شہر کا کتنا ادب تھا تو مدینہ کا ادب سبحان اللہ فرماتے ہیں ہاں رگ مدینہ ہے مدینہ بھی آیا نہیں ہے راہ مدینہ راہ مدینہ کا ادب بتا ہاں ہاں رگے مدینہ ہے غافل ذرا تو جات پاؤں رکھنے والے یہ جات چشموں سر کی ہے او پاؤ رکھنے والے یہ جات چشم و سر مدینہ شریف کا سفر وہ کہتے ہیں کسی پنجابی شاعر نے کہا کہ دنیا دیاں سفر تو بندہ تھک بھی تو جان ہے دنیا دیاں سفروں تو بندہ تھک بھی جانتا ہے نالے اک بھی جانتا ہے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا جب بھی کوئی بولے چلو مدینہ چلو بھائی تیار ہاں چلو ابھی چلو مدینے کا سفر کی بات ہی دلا لیا آل آدھا فرماتے ہیں کہ وارو قدم قدم پہ کے ہر دم ہے جانے نا. ہر ہر قدم پہ نئی زندگی مل رہی ہے ہر ہر قدم پہ نئی زندگی مل رہی ہے ہر ہر بڑی پیاری بات کہہ گیا علادت ہر زندگی نہیں مل رہی ہے تو فرماتے باروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانو کیوں کیونکہ یہ راہ ہے جان پیزا میرے مولا کے در, در, در کی در در ہے یرا ہے جان پزا میرے مولا کے کی ہے آپ نے دیکھا حتیم کیسے ہے یوں آدھا گول بنا ہوا یوں یعنی کہ اپنی آگوش کھولے ہوئے ہے اور گویا دعوت دے کہ آ جاؤ آ مجھ میں نماز پڑھ لو جس نے مجھ میں نماز پڑھ لی نہ نماز پڑھی جس نے حتیم میں نماز پڑھ لی اس نے این کابے میں نماز پڑھی لیکن وہ مدینے کا مسافر ہے حتیم دعوت دے رہا ہے آ کا وہ جا رہا ہے وہ پھر کے بھی نہیں دیکھتا وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتا اب دیکھیں دیکھیے آلات ہیں کہ آغوش شاپ کھولے ہیں جن کے لیے حتی وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کی دھر کی ہے وہ پھر کے دے وہ مڑ کے دیکھتے حضر اسود جب جن جنت سے پتھر جب وہ آیا تھا تب وہ سفید تھا وہ سفید تھا اب تھا لیکن اب اسود ہو گیا یعنی کہ ہم لوگوں کی گناہوں کی سیاہی اس میں جھلکتی ہے یعنی کہ ہم ہمیں نظر آتی ہے وہ سیاہ ہو گیا تو جب کوئی مدینے کا مسافر جاتا ہے مدینہ شریف حضور کے دربار میں حضر اسود بڑی حسرت سے دیکھتا ہے اس کو اور, اور دیکھ دیکھ, دیکھ, دیکھ, دیکھ, دیکھ دی کے گویا یوں کہتا ہے زبان حال سے کہ کالک جبی کی سجدائیں در سے چھڑاؤ گے تم تو مدینہ شریف جا رہے ہو محبوب کے بارگاہ میں جا رہے ہو وہاں جا کے اپنے ماتھے کی کالک چھڑا لو گے کالک جبی کی سجدائیں در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے مجھ کو لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے آبے زم کا کنواں آج کل تو جدید ترین مشینری لگی ہوئی ہے موٹر مشین جس سے پانی کھینچ کے نکال جاتا ہے اب تو نیچے کنواں بنا دیا گیا پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا پہلے باقاعدہ وہاں کنواں ہوتا تھا پانی یوں ابلتا تھا زمزم کا پانی یوں ابلتا تھا گویا اگر عشق کی زبان میں بات کی جائے تو وہ ذوق میں تھا ذوق میں جب بندہ ذوق میں ہوتا ہے تو آنسو نکلتے نا تو آب زمزم جو ہے وہ ذوق میں ہے وہ ذوق میں کیوں ہے کہ کوئی مدینے کا موسم جا رہا ہے اس کو دیکھ کے اس پر وجد وجاری ہے رو رہا ہے اعلی حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا بات کہ ڈوبا ہوا شوق میں زمزم اور آنکھ سے ڈوبا ہوا شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے گئے یہ حسرت کی کی ہے بس رہے ہیں ہسرت ہے ہم گردے کعبا پھرتے تھے کل تک اور آج جب تک مکے میں رہے کعبے کے گرد گھومتے رہے اب جانا ہے مدینہ تو کل تک کعبے کے گرد جس کعبے کے گرد پھرتے تھے سنو سنو ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نسار ہے یہ ارادت کی کی ہے ہم پر نسار ہے یہ ارادت کھر کی ہے اور ہم جائیں اور قدم سے پٹ کرم کہے ظاہر مدینہ تیرا کہنا کیا تیری بات کیا تو جس دربار میں جا رہا ہے دیکھ تو صحیح تیرے جانے پر کیا کیا ہو رہا آلہ حضرت فرماتے ہیں ہم جائیں ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر کون کہے حرم کہے کیا کہے کہ سو پا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے اور بڑی نا شکری کرتے ہیں وہاں جا کے لوگ تھوڑی گرمی ہو جاتی ہے تو ہائی صاحب سفر او گرمی بہت گرمی تھی ہائے ہائے بہت گرمی ہے بخار آ گیا تھا بڑی پریشانی ہائی کے لیے ادھر بھاگے بڑے کو چھاپ بھی دیتا بڑا درد تھا سر میں یہ تھا وہ تھا بڑے بڑی تکلیف ہوئی سفر میں آٹھ آٹھ گھنٹے ہم ایئرپورٹ پہ کھڑے رہے ارے ہماری تو افطاری بھی ایئرپورٹ پہ ہو گئی ہمیں تو جب ممکے پہنچے تو ہمیں تو سہری بھی نہیں ملی بڑا تنگ کیا یہ کیا وہ کیا ہائے ہائے ہائے ہائے آلہ فرماتے ہیں کہ گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی دھر کی ہے نا شکر نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی دھرکی اپنے لبوں, لبوں کو سی لے سی لے نہ یہ تو دیکھ عظیمت یہ کلام تو بہت طویل ہے اب میں اس کو مختصر کر کے وہ اشعار جو اعلیٰ حضرت حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواضح دست پڑھے اور پیش کیے وہ اشعار کیا تھے فرماتے ہیں اف بے حیاں کہ یہ اور تیرے حضور تمہارے تو وہ احساس اور یہ نافرمانی اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے اف بے حیاں کہ یہ منہ تیرے حضور ہاں تو کریم ہے تیری خود در گزر کی ہے یا رسول اللہ در گزر کرنا آپ کی عادت کریمہ ہے اسی لیے حاضر ہو گیا کہ ہاں تو کریم ہے تیری خود در گزر کی درگزر اور حضور آپ سے منہ چھپائیں تو پھر کیا کرے کہاں جائیں تجھ سے چھاؤ تو کروں کس کے سامنے کیا پرسش اور جابی سگے بے ہنر کی ہے اور حضور کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا بڑا مزہ ہے ہائے ہائے وہاں تو بس یوں ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگی نہیں ابھی صرف ہاتھ اٹھے ہاتھ اٹھنا تھا کہ داتا کی دین تھی آلاد فرماتے ہیں کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی ارے دوری قبولو لو میں بس ہاتھ بھر کی گئے چیز کہا لیں کہ مانگے گے مانگے جائے گے مو مانگے پائیں گے ہاں مانگے, مانگے, مانگے گے مانگے جایں گے مانگے پائے گے کہ سرکار جت اگر سرکار میں لا نہیں ان کی بارگاہ میں نہیں نہیں جو آتا ہے لے کے جاتا ہے ان کی بارگاہ میں اگر بھی نہیں اگر اگر یہ کرے گا تو دوں گا اگر وہ کرے گا تو دوں گا یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں کہ اگر ہوگا تو دوں گا میرے کے باس سب کچھ ہے سب کچھ ہے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت کی ہے اب دیکھیں مقتے میں آلادت کیا خدمات سنیے حضور کی باغ میں جب کوئی بندہ حاضر ہوتا ہے تو کیا عرض کرتا ایک جملہ ایسا جو بار بار تکرار کرتا ہے اس کی تکرار کرنی چاہیے وہ کیا ہے اس ال کا شفا آتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں اب آلہ حضرت سوال کر رہے ہیں اسلو کا شفاق ہے یارسول اللہ اسلو کا شفات یارس اللہ اسلو کا شفات یارسول اللہ. یا اللہ ابھی سوال کر رہے ہیں اور کرتے کرتے فرماتے ہیں سن کی وہ دیکھ باد شفاعت دے ہوا سن کی ہوا سنکنا جب ہوا سنکتی ہے آپ دیکھا اکثر ہوا بڑی تیز آتی ہے اور جو چیز بھی راستے میں ہوتی ہے جیسے پلاسٹک کی ٹھیلی ہو گئی کچھ بھی ہو وہ یوں گھومتی ہے کبھی دیکھا آپ دیکھا سنکنا یہ سنکنا کہلاتا ہے اور جب دامن تر ہوتا ہے نا تو اس کو سکھانے کے لیے ہوا دی جاتی ہے اور تر دامنی یہ گناہوں پر استعارہ ہے تر دامنی یعنی کہ بہت زیادہ گناہگار جو ہو اس کو تر دامن کہتے ہیں شما کی مانی ہم اس بزم میں چشم نم آئے تھے دامن تر چلے سنا ہے نا شیر تو تر دامنی گناہوں کی طرف اشارہ ہے آدھا, آدھا فرماتے ہیں کہ تیری سوال جب ت نے کیا اس مکشفہ شفاد یار اس شفاد یا شفا کی ہوا چلی سن کی وہ دیکھ وہ دیکھ, دیکھ باد شفاد کہ دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے دامان ترکی ہے یہ آبرو رضا